امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خطبات عالیہ نہج البلاغہ, البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو اکیس اپنے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ظلم و غصب سے کنارہ کشی جناب عقیل کی حالت فقر و احتیاج اور اشس ابن قیس کی رشوت کی پیشکش کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے سادان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور توق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فکر و فاقے کی حالت میں دیکھا یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے کے گیہوں میں ایک سا مجھ سے مانگتے تھے اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فکر بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے تھے گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں وہ اسار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار میں نے نے ان کی باتوں کو کان دے کر سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی روس چھوڑ کر ان کی کھینچتان پر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا مگر میں نے یہ کیا کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل کریں چنانچے وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے سے جل جائے پھر میں نے ان سے کہا اے عقیل رونے والیاں تم پر روئیں کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مزاق میں بغیر جلانے کی نیت کے تبایا ہے اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو جسے خدا قہار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے تم تو اذیت سے چیخو اور میں جہنم کے شولوں سے نہ چلوں اس سے عجیب تر یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندہ ہوا حلوا ایک سربند برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی قید میں گوندا گیا ہے میں نے اسے کہا کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکات ہے یا صدقہ ہے کہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے تو اس نے کہا نہ یہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ یہ توحفہ ہے تو میں نے کہا کہ مردہ عورتیں تجھ پر روئیں کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہزیان بک رہا ہے خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں صرف اللہ کی اتنی معاشیت کروں کہ میں چیونٹی سے جا کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لگزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواہشگار ہیں